أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إذ قالت مريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت مريم جب عمران کی بیوی بی نے کہا ربی اے میرے رب انی نظر تو لاکہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے معافی وطنی اس کی جو میرے پیٹ میں ہے محررہ کے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا فتح قبل منی سو مجھ سے تو قبول کر لے ان کا ان تسمی العلیم یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے عمران کی بیوی عمران مریم علیہ السلات و السلام کے والد کا نام تھا اور مریم کی والدہ عمران کی بیوی ان کا نام کیا تھا اس کے بارے میں کوئی پکا ٹھوس ثبوت موجود نہیں مختلف تقاصیل میں مختلف باتیں آتی ہیں اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی کا نام کھنا تھا اور مشق کے بیرونی حصے میں ان کی قبر ہے لیکن یہ بے سر و پاپ آتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ان اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر دیتے تھے کہ ان لڑکوں پر ہمارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے یہ مکمل طور پر آزاد ہیں اور آزاد کس لیے ہیں وہ کسی نیک کام کے لیے ان کو لگا دیتے تھے کہ ان کی زندگیاں اس کام کے لیے وقف ہیں یہاں پر محررہ آزاد کردہ آزاد شدہ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ انہوں نے نظر مانی کہ حاملہ تھی وہ کہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ آزاد ہوگا یعنی ہمارا ماں باپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہم اس کو اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے دین کے لیے آزاد کر دیں گے وقف کر دیں گے اور کسی قسم کا کوئی بوجھ اور ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی تو مشرمہ کا مطلب دین کے لیے وقف آزاد اور کہا کہ پتقبل منی اللہ میں نے یہ نظر مانی ہے تو قبول کر لے ان کا متسمی العلیم یقیناً تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فلما ودا عطح طالت رب عنی وعدہ تو جب اس نے اسے جنا تو کہتی ہے رب عنی ودہ اطوحا اے اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے واللہ اعلم بما و اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنا ولیہ سجا کارو کل انسا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں وہ انی سنمی توہا مریمہ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ انی اعید اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں ود الریاتہ اور تیری اس کی اولاد کو بھی منشیطان الرجیم شیطان مردود سے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اب نظر مان لی پتا نہیں تھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی لڑکوں کو آزاد چھوڑا جاتا تھا عبادت خانے کے سپرد کیا جاتا تھا لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا اب نظر مان لی تو جب زگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی اب وہ کہتی ہیں انی وجہ تو ہاں تھا میں نے تو اس کو عورت لڑکی جنا ہے والدی سجا کل لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں اب بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ اللہ کارا نے فرمایا ہے والدی سزاکارو کل ان اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں یعنی جو کام اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکے سے نہیں ہو سکتا ولئی صدا کر یعنی وہ لڑکا جو عمران کی بیوی بی کے ذہن میں تھا کہ لڑکا ہوگا اور وہ اس طرح کرے گا وہ لڑکا یہ جو لڑکی پیدا ہوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا وہ انی سنئی تو ہام میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ ان عید و حابہ و دریا سعیطان اور میں اسے اور اس کی اور میں دیتی ہوں انی سنئی تو مریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساتویں دن بچے کا نام رکھا جائے یہ ساتواں دن آخری دن ہے کہ ساتویں دن اس کا نام رکھا جائے یہ مقرر شدہ وقت ہے اس سے پہلے پہلے نام رکھ لیا جائے پیدائش کے دن ہی نام رکھ لیا جائے حتیٰ کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی مذاقہ اور فرض نہیں آگے اس کی بات بھی آ رہی ہے تو یہ پیدا ہوتے ہی اس نے کہا انی وضاء انسا اور کہا انی سنئی مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں دن کا انتظار ضروری نہیں ساتواں دن آخری حد ہے اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے نام پر اس کا نام بھی میں نے ابراہیم رکھا ہے تو یہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھارہ ماہ کی عمر میں فوت ہوئے ڈیڑھ سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ نہیں پڑھایا سنا نبی دابود میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا ویسے وہ سکھ تو صلی اللہ یہ ڈیڑھ سال کی عمر میں پہنتے ہوئے ہیں بچہ جنین اگر ثابت ہو جائے حمل گر جائے بچہ پورا نہیں بنا جو صلی اللہ اس کا جنازہ پڑھا جائے یعنی جواز ہے نبالغ بچے کا جنازہ پڑھ لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے نہ پڑھا جائے پھر بھی ٹھیک ہے دونوں قسم کی حادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر یہاں صحیح مسلم کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیدائش کے دن ہی نام رکھنا ثابت ہوتا ہے کروا رہے ہیں کہ رات میرے گھر بچہ ہوا ہے میں نے اس کا نام ابراہیم علیہ السلطل کے نام پر ابراہیم رکھا ہے اور مریم کی والدہ نے بھی پیدائش کے وقت ہی اس کا نام رکھ دیا انی سب مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے فتح قبلا ہا مربو ہا ببولن حاسن و امبطا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا پھر اس کو قبول کیا اس کے رب نے بِقَبُولٍ حَسَنٍ اچھا قبول کرنا اچھی قبولیت کے ساتھ اسے قبول کیا وہ نَبَاتًا نباتن اور اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی وہ اور اس کی پرورش کی نباتن حسن اچھی نشوونما کے سہادکریہ اور اس کا کفیل بنایا زکریہ کو دخل علیحا دکاری ہوا با جب کبھی دکریہ پہ واجدہ اندہا رشتہ تو ان کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں پاتے پالا تو دکریہ نے کہا یا مریم انا لکی حالا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے ہے قالت تو انہوں نے کہا ہو من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یا من قوم بغیر حساب یقیناً اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے پتہ قبل ہا حسن و امبتا نہ انہوں نے نظرمانی اور دعا کی تھی کہ اللہ قبول کر لے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو خوب اچھی طرح قبول کیا اچھی قبولیت سے اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور پھر اس کی نشو نما کا بھی اچھا اہتمام اور انتظام فرمایا اور اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھایا وقف الحدہ اور اللہ رب العالمین نے دکریہ علیہ سلاۃ والسلام کو ان کا کفیل بنا دیا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی درست یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مریم علیہ السلاط وسلام کے بہنوئی تھے زکریہ علیہ اللاۃ والسلام کیونکہ معراج والی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور یحییٰ اور عیسیٰ یہ دونوں خالہ بھائی ہیں حدیس پہ اس بات کی سرحد ہے کہ دوسرے آسمان پر معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ مسلاۃ وسلام سے ہوئی اور وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے صحیح بخاری کے اندر یہ وضاحت موجود ہے اب یحییٰ اور عیسیٰ علیہ میں سلاۃ اگر خالہ زاد بھائی ہوں تو یحییٰ کے والد ذخیریہ علیہ سلاۃ و سلام تو یحییٰ کی والدہ مریم کی بہن ہوئی تبھی تو مریم کے بیٹے عیسیٰ اور زکریہ علیہ سلاط و السلام کے بیٹے یحییٰ آپس میں خالہ بھائی لگے تو مریم علیہ سلاۃ و سلام کے بہنوئی تھے زکاریہ علیہ سلاۃ تو بہنوئی کو اللہ رب العالمین نے مریم کا کفیل بنا دیا کلا دخلا علیہ الراب حارثہ محراب آج کل ہمارے ہاں تو یہ سب سے الگ اٹھکار بناتے ہیں معروف محراب یہ ہے لیکن پہلے محراب اس کو نہیں کہا جاتا تھا بلکہ عبادت خانے میں ہی یہود و نثارہ عبادت کرنے کے لیے الگ سے کچھ تھوڑی سی اونچی جگہ بنا لیتے تھے الگ کمرہ سا ایک اور وہ مسجد میں جو عبادت گزار ہوتے وہ اس محراب میں رہتے اسے وہ محراب مراد ہے تو جب بھی ان کے پاس محراب میں جاتے واضح آئندہ رزق کا تو ان کے پاس رزق پاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مریمر ہی سلات و سلام کے پاس جو رزق آتا تھا یہ بطور کرامت پہنچ رہا تھا خرق عادت کا خرق عادت عام طور پہ جو کام نہیں ہوتا اگر کسی کے ہاتھوں ظاہر ہو اگر تو جس کے ہاتھوں وہ خر کے عادت کام ظاہر ہوا ہے وہ نبی ہے تو نبی کا معجزہ ہوتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات ہی رات میں بیت المقدس پہنچ جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنا اور واپس آنا یہ ماڈل نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھوں کوئی خر کے عادت کام ہو تو اس کو کہتے ہیں ارحاس ارحاس را، علی را ہاف اور اساد ارحاس نبوت سے پہلے ہو تو ارحاس نبوت ملنے کے بعد ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ اور غیر نبی کسی نیک آدمی کے ہاتھوں کوئی ایسا کام ظاہر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت یہ اس کی کرامت ہوتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمین کی کئی ایک کرامتیں صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں مثال کے طور پہ حسید بن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے صحابی نام ان کا بھول گیا ہے بہرحال یہ رات کو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دیر تک بیٹھے رہے وہاں سے نکلے تو راستے میں ان کی چھڑیاں روشن ہو گئی بہترین ٹارس کا کام رہے اسی طرح کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کسی نیک آدمی کے ہاتھوں خرق کے عادت کام ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں کرامت کہ اللہ اب العالمین نے اس کام کے ذریعے اس کو عزت بخشی ہے اچھا ارحاس ہو معجزہ ہو یا کرامت ہو جس کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے اس کے اپنے بس اور اختیار میں نہیں ہوتی ہے. کوئی اپنی مرضی سے کرامت ظاہر نہیں کر سکتا نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا وہ <تصفح> بار بار مطالبہ کرتے تھے کوئی نشانی کوئی موجودہ کوئی نشانی کوئی موجزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چین ہوتے ہیں کہ کوئی موجنا ہو دکھایا جائے نہیں یہ مانے تو اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا کہ آپ کے بے من المری صحیح آپ کے اختیار میں کچھ نہیں اسی طرح جبریل امین کو کہا کہ آپ جلدی آ جایا کریں کافی وقفہ بغر جاتا ہے اللہ نے قرآن نازر کر دی اور مانا اللہ بھی امر رب بھی ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے قرآن بھی موجودہ ہے یہ بھی نبی کی مرضی سے نہیں اترتا اللہ کی مرضی سے موجودہ ہو ارحاس ہو کرامت اپنی مرضی سے اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا بدوا کھندہ کے موقع پر بھوکے تھے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے کھندکے کھود رہے تھے جابر نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا بیوی بی نے کہا بس چپ کے چپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا تو وہ اور کچھ چند ایک اپنے ساتھیوں کو قریبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا ان جابر انسان سو رہا جاپر نے تم سب کے لیے دعوت تیار کی پھر کیا تھا تھوڑا سا کھانا سب کو پورا آ گیا ہے. اپنا اختیار ہوتا تو پہلے پیٹ پہ پتر تو نہ باندھتے کہ تھوڑا سا کھانا پہلے ہی سب کے لیے قید کر جاتا تو بہرحال اپنا اختیار اور باس نہیں ہوتا تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ جو کرامتے لوگوں کو کر کر کے دکھاتے ہیں وہ کرامتیں نہیں ہوتی وہ شبھ دادی دا ہوتی ہیں یہ در گزرا والے کا ہی واقعہ ہے کچھ عرصہ پہلے کا چند سال قبل کی بات ایک پیر صاحب تھے ان کی کرامت کیا ہے جس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں پانی میٹھا ہو جاتا ہے تو ہمارا ایک دوست تھا شرارتی وہ پیر صاحب کے مقابلے میں جا کے بیٹھ گیا میں ان سے بھی زیادہ پہنچا ہوا کیوں جی میں پانی کا ٹب لے کے آؤ میں اس میں اپنا رومال پھیروں گا سارا ٹب میٹھا ہو جائے پیر صاحب کے تو ہاتھ سے صرف چھوٹا سا پانی کا پیالہ میٹھا ہوتا ہے میرے رومال سے پانی کا پورا ٹب میٹھا ہو جائے مسئلہ کیا ہے اس نے ہاتھ کو سکرین لگائی ہوئی ہے میں نے رمال کو لگائی ہوئی ہے یہ شوقی ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لوگ اش اشتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ایسے دلائل سے بات نہیں چلے گی اللہ کے سپرد بات کرتے ہیں ابن تیمیہ کو کہو آگ میں کودے ہم بھی آگ میں کودتے ہیں جو سچا ہوگا بچ جائے گا امام میں تیمیہ تیمیا رہنگا ہوگا نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے میری انہیں کہو پہلے گرم پانی سے نہائیں پھر آگ میں کود جاتے وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوتے تھے حاکم نے کہا یہ کیا ماضرا ہے ابن تیمیہ نے کہا میری چربی اور ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے اس کا محلول تیار کر کے انہوں نے بڑے جسموں میں ملا ہوا ہے اس کو آگ نہیں چھوٹی آگ جلاتی نہیں ہے اور یہ بڑے ولیے بات رابط بنے پڑے امام بین تعمیر الحمد اللہ نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی ہے الفرقان بین اولیا رحمان اولیاء شیطان اردو ترجمہ اس کا ہوا ہے مقبہ سرفیہ لاہور والوں نے شائع کیا ہے کہ شیطان کے ولی اور رحمان کے ولی ان کے درمیان فرق کیا ہے اس میں ایک بڑا اچھا جملہ لکھا انہوں نے فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی پانی پر مسلح بچھا کے نگام پڑ رہا ہے ہوا میں اڑتا جا رہا ہے اگر اس کا ایک عمل بھی شریعت کے خلاف ہے تو وہ شیطان کا ولی ہے رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا تو بہرحال شوبتا یہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے مندہ جب جی چاہے دکھا لے لیکن موجودہ جدا کرامت الحاس اس میں بندے کا باس اور اختیار نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے اہانت اہانت اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان آدمی اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک جو عام طور پہ نہیں کیا جاتا وسرا زمین میں دفنایا قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا یہ ہے اہانت کئی ایک اس طرح کے واقعات ملتے تھے مثال کے طور پر وہ نصرت فتح علی خان مرا تھا اس کو قبر میں دفن کیا امانتاں غالباً پھر اس کو کھولا تھا اور تابوت کھولا گیا تو دیکھا اس کی زبان سارے جسم پر لپٹی ہوئی تھی اخبارات نے یہ چیزیں چھاپیں اس کے پھر وہ وراثان ہے کہا اس کو بند کرو اور ختم کرو سارا کچھ برحال یہ چیز ہوتی ہے اہانت دنیا میں ہی اس کو جلیل کر دینا اس کو ذلت دکھا دینا وہ کہتا تھا تو ایک گھورک دھندا ہے اللہ کو بھی گھورک دھندہ کہتا تھا تو بہرحال اس طرح کی کئی چیزیں یعنی انتہائی ذلت کی موت اب مرزا قادیانی کا دیکھ لیں اس کی موت کا واقعہ کیا ہے وہ بیت الخلا میں اس کی موت آتی ہے اور اس کے منہ سے پخانا نکل رہا ہے تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں احانت اللہ تعالیٰ کے بازی اور نافرمان فرمان بندوں کو اللہ رب العالمین کچھ خر کے عادت کام ان کے ہاتھوں سے کرواتے ہیں